اس کا موضوع کیا تھا پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اندازہ کچھ ہو گیا ہوگا کئی دوستوں کو جی قرآن جی ہاں آج کا موضوع تھا قرآن اور خطبہ ارشاد فرمانے والے امام کا نام ڈاکٹر شیخ عبد المحسن القاسم حافظ اللہ ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دادا پر دادا سبھی علماء اکرام ہیں اور یہ, مس... یہ مدینہ کے قاضیوں میں سے قاضی بھی ہیں اور مصر نبی میں قرآن پاک کے جو حلقات لگے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے ان کے زیر نگرانی ہیں تو برحل موضوع تھا آج کا قرآن تو شیخ کہتے ہیں یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اپنے نفوس کے شر اور اعمال کی شامت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اپنے نفوس کے شر ہمارے نفوس میں شر پایا جاتا ہے برائی کی طرف آمادہ ہونا دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کی کوشش کرنا تو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے جس اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا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 آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے ہم دو سلاد کے بعد اللہ کے بندو تقوا الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوا اختیار کرنے کا حق ہے یعنی کہ اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ابتباع ہدایت میں تقوا ہے قرآن پاک کی پیروی کرنا یہی تقوا ہے اور خیش نفس کی پیروی میں اندہ پن ہے جو دل میں آیا کرتے چلے جانا میری عقل یہ کہتی ہے میرا ضمیر یہ کہتا ہے یہ اندہ پن ہے اپنی عقل کی مرضی پہ چلنا یہ کیا ہے اندہ پن ہے آپ کی عقل آپ کو کسی غلط جگہ لے جائے گی اس لیے قرآن کی روشنی میں چلیں عقل کو استعمال کریں قرآن پاک سمجھنے کے لیے اور عقل کو قرآن پاک کے تابع کر دیں مسلمانوں اللہ تعالی اپنی ذات اور اسماع و صفات میں کامل ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہ بے مثال ہے کون اللہ اس کی صفات کامل ترین اور حسین ترین ہیں اللہ کی صفات میں کوئی کمی نہیں ہے مثلا میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے لیکن ہماری قوت سماعت کامل ہے نہیں محدود اور اس وقت جب جاگتے ہوں وہ بھی چار دیوالی کے اندر کمرے کے اندر اور وہ بھی جب تک زندہ ہیں یا جب تک بے ہوش نہیں ہو جاتے جب تک سو نہیں جاتے جب کہ اللہ کی سماعت میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے یہ ہے شیخ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی صفات کامل ترین ہیں اور حسین ترین ہیں کلام کرنا بھی اللہ کی ایک صفت ہے کلام کرنا گفتگو کرنا یہ اللہ کی کیا ہے اور یہ قرآن اللہ کا کیا ہے کلام ہے یہ اللہ کی گفتگو ہے تو یہ موضوع ہے ہمارا آج کا قرآن اور اللہ کا کلام تو کلام کرنا بھی اللہ کی ایک صفت ہے یہاں پہ یہ آپ کو خبردار کر دوں بہت سے ایسے گمراہ فرقے ہیں جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں کئی باتیں بتائی ہیں یہ گمراہ فرقے ماننے سے انکاری ہم نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ نہیں جی اگر ہم نے یہ مان لیا تو اس میں اللہ کی تو ہے اللہ کہے میں بولتا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہے میں سنتا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہے میں دیکھتا ہوں یہ کہتے ہیں نہیں یہ عجیب و غریب اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرنے والے لوگ ہیں تو اس لیے ہم ہر اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے اللہ کا کلام تو یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو اسی لیے قرآن پاک کی قسم اٹھانا جائز ہے جب آپ اس لحاظ سے قسم اٹھا رہے ہوں کہ اللہ کا کلام ہے اور اگر کوئی قرآن پاک پکڑے اور وہ قسم اٹھائے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی صفات قرآن پاک کی جلد تو صفات اور جلد تو مخلوق ہیں تو پھر اس کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے کیونکہ قسم اٹھائی جائے گی کس کی خالق کی مخلوق کی قسم اٹھانا جائید نہیں ہے تو قرآن کی قسم تب اٹھانا جائید ہے جب آپ کی نیت کی ہو کہ اس میں اللہ کا کلام ہے میں اللہ کے کلام کی قسم اٹھا رہا ہوں کلام کرنا بھی اللہ کی ایک صفت ہے چنانچہ اللہ تعالی جب چاہے اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے گفتگو فرماتا ہے اس کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کے کلمات کتنے ہیں بے انتہا بے شمار اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کچھ کیا اندازہ کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ کا نل بہرو مدا دلی کریمات ربی لنافی دل بہرو قبل ان تنف دا کراتو ربی و لو جناب ہی ما کہ آپ کہہ دیں یہ کون کہہ رہا ہے کس سے نبی علی صاحب سے آپ کہہ دیں اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا چاہے ہم دگنی سیاہی لے آئیں زمین پہ پانی کتنا ہے خشکی کتنی ہے پانی کتنا ہے دو تہائی اور خشکی یہ جتنا پانی ہے اس کو ڈبل کر لیں اس سارے پانی کو سیاہی بنا لیں اور اللہ کے کلمات اللہ کے الفاظ لکھنا شروع کر دیں یہ سیاہی ختم ہو جائے گی دنیا کے تمام درختوں سے بنے ہوئے کلم ٹوٹ جائیں گے اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا اس سے کچھ اندازہ کریں اللہ کے علم کا بھی اللہ کا علم کیا ہے بے شمار بے انتہا تعداد اسی لیے میں نے گزشتہ جمع میں اشارہ کیا تھا یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اپنے انبیاء کلام علیہ و اسلام کو غیب کی باتیں بتائی ہیں غیب کی باتیں لیکن کتنی ہیں بے شمار ہیں؟ نہیں چند ایک ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطرے سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ کا علم بے شمار تعداد اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی کئی باتیں بتائی ہیں عالم الغیب نہیں ہے کیونکہ غیب کی وہ باتیں چند ایک ہیں اور وہ بھی انبیاء کلام علیہ السلاط اسلام نے امت کو بھی بتائی ہیں جنت جہنم کی باتیں ہمیں کس نے بتائی ہیں آپ نے بتائی ہیں اب جنت جہنم کی باتیں میں نے بھی جان لی آپ نے بھی جان لی نہ میں عالم الغیب نہ آپ عالم الغیب نہ انبیاء کلام علیہم السلاط اسلام عالم الغیب عالم الغیب اک اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اچھا کلام ہے یہ مخلوق کے کلام پہ ایسے فضیلت رکھتا ہے جیسے خود خالق مخلوق پہ فضیلت رکھتا ہے کوئی مقابلہ ہے خالق مخلوق کا ایسے ہی دونوں کے کلام میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے جس نبی سے بھی اللہ نے برائے راز گفتگو فرمائی اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا کیوں اس نے اللہ کا کلام برائے راز سنا ہے اللہ کا کلام برائے راست سننا اتنا بڑا اعزاز ہے جس نبی نے یہ اعزاز پایا اس کا مقام و مرتبہ دیگر انبیاء کرام سے بڑھ گیا کون سے نبی ہے نام لے ذرا موسا علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے موسا علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کلیم اللہ اچھا اللہ کا کلام سنا برائے راست اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی کافی بھائیوں میں غلفہمی ہے ذرا در عقیدہ درست کرنے براہ راست سننے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ قرآن پاک نازل ہوتا کون لے کر آتے کلام اللہ کا ہوتا آواز کس کی ہوتی لیکن معراج کے موقع پر جب آپ اوپر گئے اور موسا علیہ اسلام جب تور پہاڑ پہ گئے اللہ کا کلام سنا اللہ کی اللہ کی آواز میں اللہ کا کلام سنا اللہ کی آواز میں لیکن یہ کہنا موسا علی صاحب اسلام نے اللہ کو دیکھا بھی ہے یا آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے برائے راست اللہ کا کلام سننا اور چیز ہے دیکھنا اور چیز ہے خود آپ نے بیان کیا ہے بخاری مسلم کی آدیش ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا جس نبی سے بھی اللہ نے برائے راست گفتگو فرمائی اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا فرمانے باری تعالی ہے تلک فَضَّلْنَا کر رسول فد اللہ من كَلَّمَ اللہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے کچھ کو دیگر پر فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اللہ کا کلام تو سبھی پہ نازل ہوا لیکن جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا وہ کچھ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مخلوق پہ رحمت ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا ان پہ کتابیں نازل کیں دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے ورنہ اللہ تعالی نبی نہ بیچتے کتابیں نازل نہ فرماتے اور اللہ یہ کہتے کہ میں نے عقل دی تھی جی. غلط راستے پہ کیوں چلا تو ہم کیا کر لیتے اللہ نے عقل بھی دی ساتھ نبی بھی بیچ دی علیہم السلاۃ وسلام کتابیں بھی نازل فرما دی تو اسی لیے امام صاحب فرما رہے ہیں یہ اللہ کی حکمت اور مخلوق پہ رحمت ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا ان پہ کتابیں نازل کی چنانچے تو موسم علیم السلام کے سعفے نادر فرمائے اور اس سلسلے کا اختتام قرآن عظیم پہ ہوا جو فضیلت کے اعتبار سے سب سے عظیم جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بلند ہے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ان پہ نگران بھی ہے اس نے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے کینسل کر دیا ہے وہ ان کی تعلیمات پہ امین ہے اس کے نادل ہونے سے پہلے ہی انبیاء کے نے اس کی خوشخبری دے دی فرمان باری تعالی ہے وہ ان نحول زبولین کہ قرآن کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے پہلے سے خوشخبری مل رہی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کتاب کا تذکرہ اور بشارت انبیاء کرام علیہ مثلاۃ اسلام سے منقول پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے نبی کی دعا فرمائی جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیم بھی دے چنانچہ انہوں نے کیا کہا تھا ربنا وبعط فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلمم الكتاب والحکم ویزقیہم انکا انت العزیز الحکیم کہ اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک رسول مبود فرما جو انہی میں سے ہو کن میں سے ہو کن میں سے انسانوں میں سے کن میں سے ہو ابراہیم علیہ السلام اور اسما علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کتنا عقیدہ میں بتا رہے ہیں اگر ہم عقیدہ سیکھیں تو وہ دعا کیا کر رہے ہیں قرآن میں عقیدہ ان کا موجود ہے کہ یا اللہ ان لوگوں میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو فرشتوں میں سے نہیں کن میں سے ان انسانوں میں سے اور ان کے سامنے تیری ایتیں پڑے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو غالب حکمت والا ہے امام صاحب نے یہ عید کیوں پڑی ہے موضوع سے کیا تعلق ہے اس میں جہاں نبی علیہ السلام کی شان ہے وہاں یہ بھی بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے پہلے سے دعا کی تھی یا نبی بھیجنا اور ان پہ قرآن نازل کرنا کتاب نازل کرنا کتاب کا ذکر بھی پہلے سے ہے قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے اس کے ذریعے اللہ نے حروف اور آواز کے ساتھ حقیقی طور پہ کلام فرمایا میرے بھائی الفاظ امام صاحب کے سننے والے ہیں بہت سے آپ کو تاویلیں کرنے والے مل جائیں گے جو کہیں گے نہیں جی اللہ کلام نہیں کرتا یہ جو قرآن میں بار بار آتا اللہ نے کلام کیا اس سے مراد یہ ہوگا اس سے مراد یہ ہوگا اس سے مراد وہ ہوگا سو تاویلیں کریں گے قرآن پاک کو حقیقی ایمانوں میں لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے علماء اور اساتذہ کے مطابق قرآن کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے امام صاحب نے کیا ہے کہ اللہ نے حقیقی طور پہ کلام فرمایا واقعی اللہ نے گفتگو کی ہے کوئی اس کی طویل نہ کرے اور اللہ نے گفتگو کی اس میں اللہ کی آواز بھی تھی اور حروف بھی تھے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے کیا قرآن پاک اس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے جبریل اسلام لانے والے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہے کئی گمراہ فرقوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مانے دے دیئے اور آگے جو گفتگو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی ہے سرے دھیان سے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جائے گا جب قیامت آئے گی قرآن واپس اللہ کے پاس چلا جائے گا اسے جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا, یہ سنا. اس کا مطلب ہے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے تو جبریل نے سنا ہے نا اسے علیہ السلام نے اللہ سے سنا اور وہاں سے لے کر نیچے نازل ہوئے کس پہ نازل ہوئے نبی علیہ السلام پہ اسے ہمارے نبی تک پہنچایا اس کے ساتھ ہی اللہ نے رسولوں کا سلسلہ ختم فرما دیا اور ان پڑھ امت پہ احسان عظیم فرمایا فرمانے بار تعالیٰ ہے بلا شبہ مسلمانوں پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا یہ ایک اور میں اللہ پھر کہہ رہے ہیں یہ ایک اور آیت ہے پہلے والی نہیں ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تمہارے اوپر سان ہے میں نے تمہاری تر اصول بھیجا تم ہی میں سے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تمہیں پا کرتا ہے کتاب و حکمت سکھاتا ہے یقیناً لوگ اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے اللہ نے قرآن مجید بہترین امت کے لیے افضل اور جامع ترین زبان میں نازل کیا امت بہترین اور زبان بھی اور ہم بہترین کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جی انگلش کے پیچھے انگلش سیکھنا جرم نہیں ہے پہلے بتا دوں لیکن اسے اتنی ترجیح دینا کہ عربی کو پیچھے کر دیں قرآن کی زبان کو پیچھے کر دیں اس کے اوپر افسوس ہے تو اللہ نے قرآن مجید بہترین امت کے دیے افضل اور جامع ترین زبان میں نازل کیا، کیا، کیا۔ شان شان رات میں نازل کیا، آلی شان جگہ پہ نازل کیا۔ اس لیے قرآن مجید کے ہمیں اللہ نے اندھیروں سے روشنی کی طرف جہالت سے علم کی جانب نکالا فرمان باری تعالیٰ کتابی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں جو کہ غالب اور تعریف کے لائق رب کا راستہ ہے انسان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن پر اجمالی اور تفصیلی طور پر ایمان نہ لائے اجمالی تفصیلی کا مطلب کیا ہے اجمالی طور پر یہ کہنا کہ جو بھی قرآن میں ہے میں اس کو پر ایمان لاتا ہوں اور تفصیل کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک ایت پڑی جائے اس ایت کے ایک ایک لفظ پہ ایمان لاتا ہوں اس ایت کے ایک ایک معنی کو مانتا ہوں یہ نہیں کہ کوئی ایت اپنے زین کے خلاف آ گئی اپنے مسلک کے خلاف آ گئی اپنے مولیوں کے خلاف آ گئی اپنی برادری کے خلاف آ گئی نہیں ایت تو صحیح ہے لیکن یہ لیکن جو ہے نا یہ چھوڑ دیں ایت تو صحیح ہے لیکن چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو ٹھیک ہے قرآن پاک میں ہے لیکن زمانہ آپ دیکھیں نا اب رو. اللہ یہ کفر ہے میرے بھائی یہ سوچ رکھنا کہ قرآن کی کوئی ایز زمانے کے مطابق نہیں ہے قرآن کا کوئی قانون زمانے کے مطابق نہیں ہے یہ کفریہ سوچ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آمنوا آمنوا نزل على رسولی ایمان والو اللہ رسول اللہ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے اللہ نے قرآن نازل کرنے پہ خود اپنی تاریف فرمائی قرآن اتنی عظیم شاع ہے کہ اللہ نے اپنی تعریف فرمائی کہ میں نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے میں وہ رب ہوں اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ اللہ انزل کی پہلی عید فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا سیدھا قرآن پاک ہے صاف صاف اللہ نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی اور فرمایا یاسین والقرآن قرآن یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی ول الحکیم اللہ کس کی قسم اٹھا رہے ہیں اپنے قرآن کی اور اللہ کس کی قسم اٹھاتے ہیں عظیم شہ کی اس کے بعد اللہ قرآن بہت عظیم شہ ہے اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی قسم اٹھائی ہے قرآن کی بھی قسم اٹھائی ہے اور قرآن کے بارے میں بھی قسم اٹھائی ہے فرمایا فلاحما قوم ان نہسم المعیم ان نح القرآن کریم <كرِيمًا> میں قسم اٹھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہ کی جہاں پہ تاروں کی منظریں ہیں ان منظروں کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تاروں کی منظریں مخلوق نہیں ہیں تو اللہ تو ان کی قسم اٹھا رہے ہیں اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائید نہیں ہے اب کیا ہوگا اللہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے لیکن اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس پہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ تم نے صرف قسم کس کی اٹھانی ہے اللہ کی قسم اٹھانی ہے کسی اور کی نہیں اٹھانی تو فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہ کی اگر تم جانتے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ کہتے ہیں جو قسم میں اٹھا رہا ہوں یہ چھوٹی قسم نہیں ہے بہت بڑی قسم ہے کس چیز کے اوپر قسم اٹھا رہا ہوں بات کیا ہے فرمایا بے شک یہ قرآن بہت عظیم ہے لوگو مان لو کہ یہ قرآن بہت عظیم ہے رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے بوسہ دے دیتے ہیں ریشم کے گلاب میں لپیٹ بھی لیتے ہیں لیکن تلاوت نہیں عمل نہیں سمنا نہیں ترجمہ نہیں پڑھنا تفسیر نہیں پڑھنی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن مجید کو آسان بنایا چنانچہ عربی ہو یا ادمی مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب سب آسانی سے قرآن مجید یاد کرتے ہیں اللہ نے کہا میں آسان بنایا ہے بلکہ نبینا حرکت کرنے سے آجز بوڑا بھی اسے حفظ کرنے کی استاد رکھتا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ الْقُرْآنَ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا کس کے لیے کس کے لیے تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے اللہ کہ قرآن پاک نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے اور ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ترجمہ پڑا تفسیر پڑی تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ نے قرآن آدر کیا ہدایت کے لیے کہ گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک ہدایت کے لیے ہے ہاں کوئی کوئی ہوتا ہے جس کے دل کو مہر لگی ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتا ہے ورنہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ہاد بیان یہ لوگوں کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا مولویوں کے لیے اللہ نے کہا بیان الناس ہدا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے لوگوں کے لیے واضح ہے قرآن کریم کی شان بہت بلند ہے اللہ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا رحمان میں اور سب سے پہلے قرآن مجید کا بیان فرمایا اور کہا الرحمان علم القرآن اس سے پتہ چلا سب سے بڑی نعمت کیا ہوئی پھر قرآن اللہ کہتے ہیں رحمان جس نے قرآن سکھایا قرآن مدید قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند و بالا ہیں پاک صاف ہیں ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو معزز اور نیک ہیں اللہ نے اسے نازل کرنے سے پہلے اس کی حفاظت فرمائی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بل ہوا قرآن و فی لوح محفوظ یہ قرآن کہاں پہ تھا لوح محفوظ میں حفاظت فرمائی نزول کے وقت بھی جب اتارا تب بھی اسے شیطانوں سے محفوظ رکھا وما اتنزلت به شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون قران مجید نازل ہونے کے بعد بھی محفوظ ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کسی قسم کی کمی زیادتی تحریف تبدیلی سے پاک ہے۔ اللہ نے اسے جہانوں کے لیے ہدایت و نصیحت بنایا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے کسی ایک قوم کے لیے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے جیسے ہمارے نبی علی السلام کی رسالت سب کے لیے آپ کی نبوت کسی ایک ملک کے لیے سارے ملکوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے ایسے ہی قرآن سب کے لیے لہذا قرآن مجید کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے فرمایا اللہ نے ان ہوا اللہ ذکر اللہ یہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے قرآن مجید ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور اراض کرنے والوں کے خلاف حجت ہے جو اسے راز کرتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں روزے قیامت ان کے خلاف یہ دلیل بنے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان میں متعدد صفات بیان کی ہیں اور اسے کئی ایک ناموں سے موصوم کیا ہے یہی وہ حق ہے جس میں کوئی باطل یا شک و شبہ کا امکان نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں بل حوال کو میرے ربی کا یہ برحق ہے حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے اللہ نے فرمایا کتابت آیات ہو یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں مضبوط ہیں اور پھر حکیم و خبیر ہسی کی طرف سے تفصیل بیان کی گئی ہیں قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں میرے اور آپ کی کتاب میں کیا ہوگا تناک ہوگا اللہ کہنے قرآن کیا ہے اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں قرآن مجید کے مضامین ملتے جلتے ہیں بار بار دہرائے جاتے ہیں قران مجید سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی ٹیڑاپن نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی تناقض نہیں ہے قران مجید بہترین اور افضل ترین کلام ہے اللہ نے نزل احسن حدیث اللہ نے قران کو عظمت سے موصوف کرتے ہوئے فرمایا ولقد اتیناک سبع من المثانی والقران العظیم کہ ہم نے اپ کو بار بار پڑی جانے والی سات ایتیں دی ہیں اور قران دیا ہے سات ایتیں کون سی سورہ فاتحہ نیز قرآن مجید کو فی نفسی ہی اور مقام و مرتبہ میں بلند قرار دیا اور فرمایا قرآن ام الکتاب میں ہے اور یہ ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے دبریز کتاب ہے قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں وادے ہیں کیا کیا وادے ہیں جی الفاظ بھی اور لیکن تلاوت کو سب مانتے ہیں معنی کے باری آتے کہتے نہیں گمراہ ہو جائیں گے امام صاحب کیا بتا رہے ہیں قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں وعدے ہیں واضح اس کے لیے ہے جو غیر جانبدار ہو کے اس،, اس کتاب کی تلاوت کرے اور مطالعہ کرے اگر کسی نے پہلے کو قیدا بنا لیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ قرآن کو میں نے اپنے قیدے کے مطابق بنانا ہے تو الگ بات ہے اور اگر کسی کا ارادہ یہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بنانا ہے تو قرآن واضح ہے اللہ فرماتے ہادا بیان الناس وین یہ لوگوں کے لیے اللہ نے کہا مولوں کے لیے یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جبکہ متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت بھی ہے ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں ہر علم اور تمام چیزیں بیان کر دی ہیں قرآن حکیم حکمت سے بھرپور اور اسی سے حکمت ملتی ہے جسے قرآن کی دولت مل جائے اسے بہت بڑی خیر مل گئی بہت بڑی خیر کسے مل گئی جسے قرآن کی دولت مل گئی جسے جو حافظ بن گیا جو قرآن کا مفسر بن گیا جسے قرآن کا پاک ترجمہ آتا ہے قرآن کریم اللہ کے ہاں مکرم اور اعلی اخلاقی اقدار کی تعلیم ہے قرآن کی وجہ سے انسان خالق و مخلوق دونوں کے ہاں معزز قرار پاتا ہے فرمان باری تعالیٰ انح الق قرآن کریم قرآن کریم میں ساری مخلوق کے لیے ہدایت نجات عزت اور سعادت مندی موجود ہے عزت چاہیے نجات چاہیے سعادت چاہیے کس میں ہے قرآن میں کوئی بھی قرآن کے بغیر اس تو ہدایت نہیں پا سکتا اللہ نے اعلیٰ ترین اقل مند اور دانشور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ, آپ, کہتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ اپنے نبی سے کہیں آپ کہہ دیں اگر میں راہ بٹک جاؤں تو اس کا ووال مجھ پر ہی ہوگا اور اگر میں ہدایت اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے نازل کردہ قرآن کی وجہ سے ہے آپ کو بھی ہدایت کہاں سے ملی ہے قرآن سے مومنین منین قرآن مجید سے خصوصی طور پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہد المتقین قرآن مجید ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے اللہ نے فرمایا وہ ہداؤں رحمت قرآن کریم اپنے پیروکاروں کے لیے گمراہی سے تحفظ کا زامن بھی ہے آپ کا فرمان ہے میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان پہ کار بند رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے اور وہ ہے قرآن مجید اللہ کہ نبی السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگئے قرآن کریم انتہائی آلی شان کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں قاف والقرآن المدید آلی شان قرآن کی قسم ہے آلی شان قرآن کریم آلہ ترین ذکر بھی ہے اور اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں تخشعر منہ جلود الذین اخشون ربہم سمت لین جلودہم وقلوبہم لا ذکر اللہ تلافت قرآن کی وجہ سے اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی جلد سمیت دل بھی اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں ایک بارہ کی تلاوت کی اور جب یہ شہیدا اس وقت لوگوں کا کیا آلم ہوگا لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے کس کو نبی اسلام کو گواہ بنایا جائے گا کن کے اوپر آپ کی امت کے اوپر تو جب اس اید پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا عبداللہ بس کرو عبداللہ اللہ مسعود نے تلاوت روکنے کے بعد جب آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روان دواں تھے قرآن سے آپ کیسے اثر حاصل کرتے قرآن کی تاثیر اب اس اید کا کیا ہوگا کہ نبی اسلام اپنی امت کے اوپر گواہ بن کر آئیں گے اور آپ تو بہت پہلے فوت ہو گئے بعد میں آنے والوں کے اوپر گواہ کیسے بنیں گے پچھلے جو میں بھی یہ مسئلہ بتایا تھا بتائیے کیسے گواہ بنیں گے اللہ آپ کو علم دے گا اللہ آپ کو علم دے گا اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ نے دوسرے سپارے کے شروع میں بھی فرمایا ہے کہ تم تمام لوگ گواہ بنو گے ہم سب نے پہلی امتوں کے اوپر گواہ بننا ہے کن کے اوپر تو پہلی امتوں کے معاملات ہمیں کیسے سمجھائیں گے قرآن کے ذریعے اللہ علم دے گا اس کا قرآن کریم میں خیر و برائی اور برکت متعدد انداز سے موجود ہے اللہ فرماتے ہیں كتابٌ مبارک ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کیا برکتیں کس میں ہیں قرآن میں قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے والا قرآن تعلیمات تاریم کو دنیا بھر میں پھیلانے والا شخص عزت پاتا ہے اور اسے امن و سکون حاصل ہوتا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں عثمان بن عفان ردی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملک کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیل چکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عثمان نے پوری امت کے لیے قرآن جمع کیا اور قرآنی تعلیم کو عام کیا قرآن مجید زندگی میں دنیا و آخرت اور دینی اور دنیاوی امور کے متعلق نور بصیرت کا حامل ہے اللہ فرماتے نوروں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واد کتاب آ گئی ہے قرآن کریم کے ذریعے ہی روح کو زندگی ملتی ہے کس کو زندگی ملتی ہے روح کو بشرتیہ کے قرآن پر عمل کیا جائے اللہ کہتے ہیں اس للہ رسول اذا دم لما کم اللہ نے قرآن کو روح کے لئے زندگی بنایا تو جسموں کے لیے شفا بھی قرار دیا روح کے لئے زندگی ہے جسم کے لئے شفا بھی ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تو اس پر سورہ فاتح پڑھ کر دم کیا گیا جس سے وہ شفا یاب ہو گیا حدیث کہاں آتی ہے بخاری میں کیا پڑھ کر دم کیا گیا سورہ فاتحہ تو قرآن پاک کے پڑھنے میں شفا ہے لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مولوی صاحب طویز لکھ دیں گلے میں لٹکا لیں گے پڑھنا نہیں ہے پڑھنا نہیں ہے مول صاحب لکھ دیں پانچ سو لے لیں ہزار روپیہ لے لیں پھر کیا ہوا لکھ دیں پوری زندگی بچے کے گلے میں رہے گا مرنے تک بس ٹھیک ہے شریت کیا جاتی ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے جب بھی شفا کے ضرورت ہے آپ اس کی تلاوت کریں پڑھیں دم کریں دم کر کے بیٹے کو اوپر پھونک ماریں قرآن کریم ہما قسم کے شر سے بچنے کا ذریعہ ہے اللہ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان لانے والے لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حل کر دیتے ہیں تلاوت کی جائے اوز بلّا پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں قرآن کریم اپنے ماننے والوں کے دل مضبوط کرتا ہے اور ان کے سینے کھولتا ہے قرآن کریم کل بھی امراض کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے زیور بھی ہے قرآن کے ذریعے ہی امت میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں وا تسم و بحب اللہ جمی قرآن کی روشنی میں جگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسی میں نجات ہے قرآن کریم فیصلہ بات کرتا ہے اس میں مذاق نہیں ہوتا بہت ہی معذد کتاب ہے پہلے اور آخری انسان ہوں یا جن سب کو اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے چیلنگ کیا اور فرمایا اگر جنوں انسان اس قرآن جیسا جیسی کوئی چیز لا سکتے ہیں تو لے کر آئیں چاہے آپس میں اکٹھے ہو جائیں لیکن اس چیلنگ کا کسی نے توڑ نہیں کیا عربی بڑے بڑے شروع سے چلے آ رہے ہیں قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکے کوئی بھی قرآن کریم کا ثانی نہیں لا سکتا کوئی عقل مند قران مجید سننے کے بعد اس کے کلام الہی ہونے کی گواہی دیئے بغیر نہیں رہ سکتا چنانچہ جن جنوں سے جنوں نے قران کریم کی تلاوت سنی تو ایک دوسرے کو خاموشی سے سننے کا حکم دینے لگے اور پھر سب کے سب اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے اور کہنے لگے ہم نے عجیب قسم کا قران سنا ہے عرب کے عیسائیوں نے جب قران مجید سنا تو ان کی آنکھیں بھی نم ہوئے بغیر نہ رہ سکیں نجاشی کو اسلام قبول کرنے سے پہلے قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا تو آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا اور رو دیا یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے اللہ نے پناہ لینے والوں کو قرآن کی تلاوت سننے تک پناہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا اگر مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے تاکہ اللہ کا کلام سن لے اللہ کا کلام سنے گا تو اثر ہوگا نا قرآن کریم جامع ترین علوم اور مفید ترین معلومات میں مشتمل کتاب ہے اس کے معنی پہ عبور رکھنے والے ہی علما ہیں وہ کون ہیں جو قرآن کریم کے معنی پہ مفاہیم پہ عبور رکھتے ہیں یہ ہے علم یہ ہے علم حقیقی علم قرآن مجید کی آیات کی معرفت ہی فکر ہے فکر کیا ہے فکر کیا ہے بیر بھائی قرآن پاک کی آیتوں کو جاننا قرآن پاک کے معنی کو جاننا قرآن پاک بتائے گا فکر کیا ہے دین تو پر عمل کیسے کرنا ہے یہ نہیں کہ قرآن پاک کو بند کر دیں نبی السلام کی عادیش کو چھوڑ دیں اور پھر کہیں ہمارے پاس فکر ہے یہ نہیں قرآن مجید کی آیات کی معرفت میں ہی فکر ہے قرآن سیکھنے سکھانے والے بہترین لوگ ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہری سیکھے اور سکھائیں بخاری شیف کی حدیث ہے قرآن کو رفت دینے سے علم کو رفت ملتی ہے اس میں سب سے اچھے قصے ہیں بلیغ ترین مثالیں ہیں عمدہ ترین حکمتیں ہیں سچائی پہ مبنی خبریں ہیں باد ترین دلیل اور ثبوت ہیں حسین ترین فساد و بلاغت ہے یہ تمام بندوں پہ حجت ہے اس میں ایسی خوشخبریاں اور دھمکیاں ہیں جن کی وجہ سے اس سے جہان والوں کو سبق ملتا ہے خوشخبری ہے اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے برے امال والوں کے لیے یہ دھمکی ہے کہ جہنم منتظر ہے یہ معانی و مفاہیم کے اعتبار سے بلند و بالا ہے اس کا اسروپ بے مثال ہے اس کے منج میں اعتدال ہے اس کے احکام میں جامعیت ہے اس کے فیصلوں میں عدل و انصاف ہے وہ امر و نہیں کے اعتبار سے حکیم ہے اس میں حیبت و عظمت ہے اس میں اثر انداز ہونے کی قوت ہے اس کے قلیل ترین الفاظ بھی موجودہ ہیں وہ آسان ترین دریل کی وجہ سے باعث ہدایت ہے وہ شاندار نشانی ہے واضح موجودہ ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ کا صراط مستقیم ہے جو اس پہ عمل کرے گا ادر پائے گا جو اس کے ذریعے فیصلے کرے گا انصاف کرے گا جو اسے تھام لے گا محفوظ ہو جائے گا جو اس کی پیروی کرے گا رحمتوں کا حقدار ہوگا اللہ نے فرمایا فتب الم ترمون قرآن کی پیروی کرو متقی بن جاؤ تاکہ تم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ نے قرآن نازل کر کے احسان کیا اور نعمت مکمل کر دی اور فرمایا والم اللہ علیم نشانیوں کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پہ کتاب نازر کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت و نصیحت ہے جو ایمان لانے والے ہوں قرآن نبی السلام اور آپ کی امت کے لیے باعث اعزاز ہے وہی نحو الکر اللہ کا کا اسے اللہ کسی پہاڑ پہ نازر کرتے تو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے پھٹ جاتا اللہ نے فرمایا ولو ان قرآن او او اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جسے سن کر پہاڑ چل پڑتے زمین ٹکڑے, ٹکڑے ہو جاتی مردے بول اٹھتے تو وہ یہی قرآن ہوتا کو اور نہیں اگر کوئی ایسا ہوتا قرآن کو تھامے رکھنا اور اس کے مطلوب پہ عمل کرنا نبی اسلام کی وسیع ہے امت کو جو قرآن حاصل کرے گا عزت پائے گا چناتے اہل قرآن اللہ والے ہیں اللہ کے خاص لوگ ہیں صحیح قرآن دنیا و آخرت میں معذد ہے دنیا میں تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کا امام بہی بنے گا جو کتاب اللہ کی تلاوت میں سب سے آگے ہوگا یہ حدیث ہے تو یہ عزت کس کو مل رہی ہے قرآن کے حافظ کو قرآن کے قاری کو فوت ہونے کے بعد یوں معزد ہے کہ نبی علیہ سات اسلام غزل اہد کے دو شہیدوں کو ایک ساتھ دفن فرماتے اور پوچھتے ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے چنانچہ آپ لحاظ میں قبل میں اسے مقدم رکھتے قبلے کی جانب رکھتے جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق کی مجشورہ کے ارکان قرآن کے قاری اور عالم تھے قرآن کے قاری اور کس کی مجلس شعرا میں عمر فاروق رضی اللہ کے مشورہ میں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور ہم کہتے ہیں ہماری مجشورہ میں کاری نہیں آ سکتا عالم دین نہیں آ سکتا ان کو کیا پتا تو پھر ہمارے لیے قانون سازی کون کرتے ہیں جن کو سورہ خلاص پڑھنا بھی نہیں آتی کیا قانون سازی کریں گے پھر یہی کریں گے جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ قانون بنائیں گے جو قرآن کے خلاف ہوگا سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا اور سننا ان عظیم اعمال میں سے ایک ہے جن سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے جن سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں اور اس پہ عمل کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور انہیں مکمل ثواب دینے بلکہ اضافی ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے یہ فائدہ مند تجارت ہے کیا قرآن پڑھنا قرآن سیکھنا کیونکہ آپ فرماتے ہیں جو قرآن کا ایک ارب پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی اور اس نیکی پہ دس گنا ثواب ملے گا تجارت کامیاب تجارت ہے آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک عرف ہے بلکہ الف ایک عرف ہے لام دوسرا عرف ہے میم تیسرا عرف ہے آپ کا فرمان ہے قرآن میں مہارت رکھنے والا قرآن میں مہارت رکھنے والا آمال لکھنے والے نیکو کار معذت فرشتوں کے ساتھ ہوگا تلاوت ہم کرتے ہیں لیکن پنجابی میں پشتو میں اردو میں عربی لہجے میں ہم قرآن نہیں پڑھتے تجویز کے ساتھ نہیں پڑھتے مہارت سے نہیں پڑھتے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم قرآن میں مہارت رکھنے والا لکھنے والے معزد فرشتوں کے ساتھ ہوگا ہماری تو صورتحال یہ ہے مجھے چند کمپنیوں میں درس دینے کا موقع ملا تو وہاں پہ نماز پڑھانے والے کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے عربی داڑھی ان کی نہیں ہوتی مصر وغیرہ کے تمہارے پاک و ہند کے لوگ اعتراض کرتے کہ یہ داڑھی ان کی نہیں ہے نماز پڑھاتے ہیں میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا جن کی داڑیاں ہیں آپ کے پاکستان انڈیا کے ان کو سربھاتا بھی نہیں آتی اب کیا کریں قرآن مجالس پہ سکون نازل ہوتا ہے وہاں تعلیم لینے دینے والوں پہ رحمت نادل ہوتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا مادد کے ساتھ آج کل لوگوں کو انگلش کی بہت فکر ہے اور میں اسے روکتا نہیں ہوں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن ہم میں سہارے کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا بچہ انگلش کس کن کے لہجے میں بولے انگریزوں کے لہجے میں امریکن یا یا برٹش اور قرآن کس میں پڑھتے ہیں پنجابی میں جی حدیث میں ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوتے قرآن کرتے ہیں قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے سکون کہاں سے نازل ہوتا ہے قرآن کریم سکون کا تعلق دل سے ہے اور دل کس کے اختیار میں ہے قرآن کی تلاوت کریں سمجھیں سکون نازل ہوگا پھر نیند کی گولیاں نہیں کھانا پڑیں گی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے جو قرآن کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں سے انہیں اپنے گیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ ان میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں قرآن سننے سے رحمتیں ملتی ہیں قرآن مفید اور جامع ترین ذکر ہے اس میں مقابلہ بازی لے کے تحسین ہے قرآن کی تلاوت میں مقابلہ کریں کہ یہ میرا پڑوسی جو ہے یہ دوست بارے پڑتا ہے میں تین پڑھا کروں گا اللہ سے ثواب لینے کے لیے اس کے دو بچے آفت ہیں میں تین کو حافظ بناؤں گا اس کا بچہ مفسر بن چکا ہے میرے بچے کیوں نہیں اس میں مقابلہ بازی اس میں کریں دنیا میں نہیں حس نبی السلام فرماتے ہیں کہ رشک صرف دو کاموں میں جائد ہے ایک وہ شخص پہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور رشک کریں اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے حصول قرآن میں کامیاب ہو جانا دنیا فانی کے سار و سامان سے کہیں بہتر ہے قرآن صاحب قرآن کے لیے روز آخرت میں حجت بنے گا رب کے ایسا سفارشی بنے گا جس کی سفارش مانی جائے گی کون بنے گا قرآن لوگ قبر والوں سے کہتے ہیں سفارش کیجئے قرآن آپ کے پاس موجود ہے یہ پڑھیں آپ کی سفارش کرے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن روزے قیام قرآن کے لیے سفارشی بن کر سامنے پہ عمل کرنے والے جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے حدیث ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی طرح ٹہ کر پڑھ جیسے کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا جہاں آخری ختم کرے گا وہیں پہ تیری آخری منزل ہوگی اے مسلمانوں قرآن اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین حجت ہے یہ مسلمانوں کے لیے بیعت سے شرف ہے اور ہر نسل کے لیے بحث ترقی اور فخر ہے اسی سے معاشرے کو سکون ملتا ہے برکت نازل ہوتی ہے اسی میں سعادت و رفت اور رب کی خوشنودی ہے مسلمانوں پہ فریض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ دل گھر مسجد اور وقت کو قرآن کی تلاوت اس پہ غور و فکر کرنا اور اس پہ عمل کرنے سے معطر رکھیں اس پہ فرحوں شادا رہیں اس سے محبت کریں اس کی تعظیم کریں اس میں جو کچھ ہے اسے تسلیم کریں اس سے راد نہ کریں اس کی مخالفت نہ کریں دوسرا خطبہ امام صاحب کا آخری خطبہ مختصر تھا اس میں کہا اللہ کے احسانات پہ اس کی سنا بیان کرتا ہوں سب سے پہلے کس کی سنا اللہ کی اچھے کاموں کی تفریح دینے پہ اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں اس کے مقام کی تعظیم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ اور آپ کی آل اور صحابہ کلام کی شان میں اضافہ فرمائے اور آپ پہ بہت زیادہ سلامتی نظر فرمائے مسلمانوں جو قرآن کی پیروی کرے گا ہدایت پالے گا جو قرآن سے راد کرے گا تباہی بربادی میں رہے گا قرآن کے بغیر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے ہدایت کا راستہ یورپ کے قوانین میں نہیں ہے کہاں ہے قرآن میں جس کا دل قرآن سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہا اسے کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہوگا جس طرح قرآن صاحب قرآن کو روج بخشتا ہے اسی طرح وہ اپنے مخالف کو ذریع و رسوا بھی کرتا ہے کون قرآن آپ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا جو عمل کریں گے اور اس کی وجہ سے دیگر کئی لوگوں کو اللہ زلیل کر دے گا جو عمل نہیں کریں گے ایراض کریں گے اللہ کا کلام سب پہ غالب ہے جو اس کے کسی ایک حرف کا انکار کرے کسی ایک یا اس کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے اللہ نے فرمایا کل اب آیاتی رسول ہی کن تم تصا آپ مذاق اڑانے والوں سے کہیں کہ اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو تم بہانے نہ بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو جس نے بھی قرآن گہلے قرآن کا مذاق اڑایا اللہ نے اسے ذریلوں و رسوا کیا اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی کتاب کے غلبہ میں حصہ لے اور عزت چاہتا ہے تو اس کے ذریعے حاصل کرے تاکہ اعلیٰ مقام حاصل کر سکے اس کے بعد امام صاحب نے دعائیں کی جو آپ نے سنی ہوگی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو سیکھنے کی توفیق نہایت فرمائے اسے سمجھنے کی توفیق نہایت فرمائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ کرے کہ تمام اسلامی ممالک میں قرآن کا بول والا ہو قادی حضرات جج حضرات اس کے ذریعے فیصلے کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں قرآن پاک کا ترجمہ سکھائیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک پڑھ کر اس سے شفا حاصل کریں گلوں میں لڑکا کر نہیں پاک پڑھ کر سے شفا حاصل کریں اللہ تبارک کو تعالیٰ ان تمام بھائیوں کا عمرہ قبول فرمائے جو عمرہ کے لیے آئے ہیں جو بھائی دور دور سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت قبول فرمائے اللہ تبارک کو تعالیٰ ہمیں رزق کے حلال دے ہمارے مریضوں کو شفا دے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے اللہ تمام مسلمان ممالک کو ان مشکلات سے نکالے جن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی جہاں بھی ہیں وہ مدد فرمائے اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائے جن کے اوپر قرضے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ جب ہم فوت ہونے لگے تو ہمارے منہ کے اوپر ہماری زبان پہ کلمہ ہو کون سا کلمہ؟ توحید و رسالت کا کلما اللہ کرے کہ قبر میں پہنچیں تو حساب کتاب لینے کے لیے وہ فرشتے آئیں جو رحمت کے فرشتے ہیں اللہ کرے کہ رود قیامت ہمیں نبی علی السلام کی شفات ملے آپ کے بابرکت اور پاک ہاتھوں سے حوض کوسر کا پانی پینے کا اعزاز ملے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت دے تندرستی دے و آخا الحمدللہ رب العالمی